بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول کریم بزرگوں دوستو الحمدللہ حج کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں متمتع جو حج کا اور عمرے کا نیت کر کے سفر کرتا ہے پہلے وہ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد جب اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے تو احرام سے حلال ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہتا ہے اس درمیان میں اگر وہ نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ گنجائش ہے کر سکتا ہے لہذا موقع ہو تو کر لینا چاہیے باقی نفلی طواف کی زیادہ فضیلت ہے یہاں اب ایک مسئلہ اور ہے کہ متمد عمرہ سے حلال ہونے کے بعد اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے یا نہیں تو فتح و رحیمیہ میں اس سلسلے کے اندر ایک مسئلہ ہے بڑا تفصیل سے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جا سکتا ہے اور جانے کی وجہ سے اس کے تمتو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا زیارت کر کے واپس جب مکہ مکرمہ آ رہا ہو تو چونکہ وہ حدود حرم سے باہر نکل چکا ہے لہٰذا مکہ مکرمہ واپس آتے ہوئے اس کو احرام باندھنا ہوگا کون سا احرام باندھے تو اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے وقت کے اعتبار سے وہ متعین کر سکتا ہے اگر حج کا زمانہ ابھی باقی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں نفلی عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو اس کی بھی گنجائش ہے نفلی عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آ جائے عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے یہ بھی جائز ہے اور پھر حج کا زمانہ آنے پر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ سے جب آ رہا ہے حج کا وقت بالکل قریب ہو اور مدینہ منورہ ہی سے وہ حج کا حرام باندھ کر مکہ مکرمہ کا سفر کرے تو یہ بھی جائز ہے دونوں صورتیں اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے جس کو بھی اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے یہ مسائل تو متمتع کے لیے ہیں باقی جو شخص حج قرآن یا حج افراد کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچا ہو تو اس کے سلسلے میں ذرا کچھ فرق ہے حج قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا ہو ایسے شخص کو قارئین کہا جاتا ہے یہ شخص جب مکہ مکرمہ میں پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد پہلے عمرے کے افعال ادا کرے گا یعنی طواف کرے گا मरवा کرے گا صفحہ مروہ کی اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا اس لیے کہ حج کا حرام بھی ساتھی بندہ ہوا ہے ابھی صرف عمرہ ادا ہوا ہے حج ادا نہیں کیا ہے لہذا اسی احرام کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے گا اور اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی مناسب ہے کہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد طوافِ قدوم کر لے اور طوافِ قدوم کرنے کے بعد حج کی شعیق کر لے تو اس وقت تو وہ حج کی سعی کر سکتا ہے آئندہ طوافِ زیارت کے بعد پھر اس کو حج کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لہذا قارئن عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اسی احرام کی حالت میں رہے گا اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج ادا کرے گا اور وہ شخص سے جو حج افراد کا احرام باندھ کر گیا ہو یعنی اپنے گھر سے روانہ ہونے کے وقت جہاں سے بھی اس نے احرام باندھا ہے امکا سے پہلے پہلے وہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے <خصف> <خصف> یہ شخص مفرد کہلاتا ہے جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا تو اس کو عمرہ ادا نہیں کرنا ہے اس لیے کہ احرام اس نے حج کا باندھ رکھا ہے البتہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مفرد طوافِ قدوم کرے گا اور طوافِ قدوم کر کے پھر وہیں ٹھہرا رہے گا اور پھر اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے گا لہٰذا جسے حج قرآن کا احرام باندھا ہے یا حج افراد کا احرام باندھا ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کا احرام کھلے گا نہیں وہ حلال نہیں ہوں گے اپنے احرام کی حالت میں رہیں گے اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج کا زمانہ آنے پر یعنی آٹھویں دن حجا جو منا جانے کا وقت ہوگا حج کا پہلا دن ہوگا اسی احرام کے ساتھ وہ منا پہنچیں گے تو حج افراد اور حج قار قران کا یہ حکم ہے متمدہ جو احرام سے حلال ہو چکا ہے اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا ہے یہ اپنے وقتوں کو ادھر ادھر بیکار ضائع نہ کرے جتنا ہو سکے نفلی طواف کا موقع ملے تو نفلی طواف کرے اسی طریقے پر بیت اللہ میں حاضری کثرت سے دیتا رہے بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور رحمت سے خالی نہیں بازاروں میں شاپنگ کے اندر اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرے ابھی لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور حج کا انتظار کر رہے ہیں حج کا زمانہ جب قریب آ جائے حج کے پانچ دن ہیں آٹھویں ذی الحجہ سے ہمارا حج شروع ہوگا باقاعدہ آٹھ ذیل حجا نو ذی الحجٰ دس ذی الحجہ گیارہ ذی الحجٰ اور بارہویں ذی الحجہ یہ پانچ دن تو امپورٹنٹ ہے ضروری ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص تیرویں ذیلجہ کو بھی مینا میں ٹھہر کر رمی کر کے واپس آنا چاہے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی نہ ٹھہرنا چاہے اور بارہویں ذیلجہ ہی کو اپنے تمام ارکان ادا کر کے واپس آنا چاہے تو بلا تکلف آ سکتا ہے اس کے حج کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی قرآن مجید میں ہے فمن تاج جل فی یومین فرا اسم علیہ لہذا اگر واپس آئے گا تو اس کا حج مکمل کہلائے گا اس کے حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی باقی اگر موقع ہو تو تیرھویں ذیل حجا کو ٹھہر آئے تو بہت اچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرویں ذی الحجہ کو بھی مناہی میں قیام فرمایا تھا اور تیرویں ذی الحجہ کی رمی کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے بر قربان ہو روانہ ہوئے تھے اب حج کا زمانہ قریب آنے پر حج کا احرام باندھنا ہے حج کا احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم نے عمرہ کا احرام باندھنے کے اندر سنا یعنی حج کے احرام سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کر لے بال وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو غیر ضروری تو ان بالوں کی صفائی ہو جائے ناخن کاٹنا ہو نیل کاٹنا ہو تو ان کو کاٹ لے اور غسل کر لے اس کے بعد اپنے یہ کپڑے اتار کر احرام کی دو چادریں پہن لے اور احرام کی دو چادریں پہن کر موقع ہو تو بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام میں آ جائے بیت اللہ میں یہاں آنے کے بعد اگر مكرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے جیسا کہ ہم نے عمرے کے احرام میں دو رکعت نماز ادا کی تھی اسی طریقے سے یہاں بھی ہم دو رکعات نماز ادا کریں گے ابھی چونکہ ہمارا احرام شروع نہیں ہوا ہے لہٰذا ہمارے سر کے اوپر کپڑا رہے گا سر کے اوپر کپڑا رکھ کر ٹوپی ہو یا کوئی हो सर کا کپڑا ہو سر کو ڈھانک کر یہ دو رکعت ہم ادا کریں گے سلام پھیرنے کے بعد اپنیت اور طلبیہ کر کے اپنا احرام شروع کرنا ہے لہٰذا سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر کھول ڈالیں اس کے بعد نیت کریں اللہ انی ارید الحج یا لی ہولی بتقبل ہوں منی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں حج کی نیت کرتا ہوں اے رب العالمین آپ میرے لیے اس حج کو آسان فرما دیجئے آفیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ قبولیت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ میرے یہ تمام ارکان سنت طریقے کے مطابق ادا کرا دیجیے آپ میری مدد فرمائیے میں تقبل منی اور اپنے فضل سے میرے اس حج کو قبول فرما لیں جیسے ہم نے نیت کی نیت کے بعد فوراً تلبیہ شروع کر دیں نیت کے بعد جب ہم تلبیہ شروع کریں گے بس تلبیہ پڑھتے ہی ہمارا احرام شروع ہو جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد بنت القبل ملک لا شریک رغ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے تین مرتبہ اگر تلبیہ پڑھ لے تو سنت ہے بہت بہتر ہے بس اب ہمارا حرام شروع ہو گیا تلبیہ کے بعد مسنون دعا اگر یاد ہو تو یوں پڑھ لیں یہ دعا مسنون ہے اللہ من اسلو کا رضا قبل جنا و ملن نار اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مندی کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ کو جہنم سے بچا لیجئے اور اپنی رضا مندی اور جنت ادا فرمائیے بس اب ہمارا احرام شروع ہو گیا اس کے بعد جو احرام کی پابندیاں ہم نے عمرِ کے احرام میں سنی ہے وہ تمام پابندیاں شروع ہو جائیں گی احرام کی حالت کے اندر اپنے سر کو نہ ڈھاکے مرد لوگ ہمارے بھائی جو ہے وہ اپنے سر کو نہ چھپائیں سر کھلا رہے گا احرام کی حالت میں یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل گیا ہے کہ لوگ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ خلاف ادب ہے جب ہم اپنی مسجد میں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو عذب کامل طریقہ پر یہی ہے کہ اپنے سر کو چھپا کر اللہ کے سامنے حاضری ہو ہاں البتہ حرام کی حالت میں ہمارا سر کھلا رہے گا وہاں کھولنا ہے باقی دوسری حالت میں سر کو ڈھانک کر ہی نماز پڑھنا ہے تو سر کو ہم نہیں چھپائیں گے عطر خوشبو کوئی پرفیوم سے نہیں لگا سکتے اسی طریقہ پر ناخن اپنے کاٹنا چاہے تو وہ کاٹ نہیں سکتے بال کاٹنا چاہے تو وہ نہیں کاٹ سکتے اس کے بعد سلا ہوا ڈریس پہننا چاہے تو وہ نہیں پہن سکتے خوشبودار ڈرنکس وغیرہ بھی نہ پیے بدن کا جو میل کو ہے اس کو بھی ختم نہ کریں بلکہ عاشقانہ اللہ کے دربار میں لبے ایک لبے کہتے ہوئے ہم کو حاضر ہونا ہے حاجی کو اپنے بدن کے اور اپنے بالوں کے زینت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ تو عاشقانہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور لبیک کی سزائیں اس کی زبان کے بجاری رہتی ہے اور اپنی حاضری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اب نہ اس کو اپنے کپڑوں کی فکر ہے نہ اپنے بالوں کی فکر ہے نہ اپنے بدن کو مزین کرنے کی فکر ہے اللہ تعالیٰ حج کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے اور حج مبرور عطا فرما دے اپنے کرم سے اپنے فضل سے تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ پورا کروا کر آفیت کے ساتھ پورا کروا کر اپنے ہی فضلے سے قبول بھی فرما لے اب ہم نے احرام باندھ لیا عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بھی حرام باندھے عورتوں کے احرام کے سلسلے کے اندر جیسا کہ پہلے عرض ہوا ہے وہ اپنے نارمل کپڑوں ہی میں رہیں گی اسی کپڑے کے اندر ان کو احرام کی نیت کر لینا ہے اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جیسا ابھی عرض کیا گیا نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گی تو ان کا بھی حج کا احرام شروع ہو جائے گا اتفاق سے اگر عورت حج کا احرام باندھنے کے وقت اپنی خاص حالت میں ہو پیریڈ میں ہو اور نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو تو بھی حج کا تو احرام باندھ لے حج کا احرام نہ چھوڑے بلکہ حج کا احرام باندھ لے اور باندھنے کے بعد ملا بھی جائے گی عرفہ بھی جائے گی اس حالت کے اندر جب تک وہ رہے گی تمام ارکان ادا کر سکتی ہے ہاں البتہ نماز کے وقت میں نماز کے بجائے ذکر کرے اور دوسرے اوقات کے اندر استغفار ہے ذکر ہے ضرور پاک ہے یہ تمام کی تمام چیزیں وہ پڑھ سکتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی باقی حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے آخر میں جا کر توافِ زیارت کرنا ہے اگر تواف زیارت سے پہلے پاک ہو گئی تو بہت اچھا ہے غسل کر کے وہ توف زیارت ادا کر لے گی اور اگر اتفاق سے تواف زیارت تک بھی پاک نہیں ہو سکے تو بھی اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تمام ارکان اسی طرح ادا کرتے رہے کرتے رہے اور جب پاک ہو اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے اس وقت وہ اپنے توافِ زیارت کر لے گی صرف تواف زیارت نہیں کر سکتی اس حالت کے اندر باقی تمام چیزیں انجام دے سکتی ہے تمام کام انجام دے سکتی ہے نماز کے وقت کے اندر اللہ کا ذکر کرے مناسب ہے کہ یہ ذکر اگر یاد ہو جائے تو یہ کر لے صبح نہ کا پھر اس کے بعد استخل اللہ رضی الا اللہ علیہقیوم سبحا نقہ استغفر اصط فر اللہ اللہ علح القیوم فتح و رحیمیہ کے اندر مجالس الابرار کے حوالے سے اس ذکر کے فضیلت کے متعلق لکھا ہے کہ جو عورت اور جو خاتون اپنے اس حالت کے اندر جو جب وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو یہ ورد کرے اور ذہن میں رہے کہ یہ ورد اور یہ وظیفہ صرف حج کے زمانے کا نہیں ہے اپنے گھر پر بھی جب وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو اور ہر مہینے میں ہر عورت کو یہ حالت پیش آتی ہی ہے تو عورتوں کو اپنے اس حالت کے اندر نماز تو پڑھنے کے قابل وہ نہیں ہوتی لیکن نماز کی عادت باقی رہے اللہ کے ذکر زبان کے اوپر رہے گھر پر بھی ہر نماز کے وقت میں تھوڑی دیر مسلح پر بیٹھ کر یہ ذکر کر لیا کرے تو بہت بڑا عجر و ثواب اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا تو مجالس نس البرار کے حوالے سے فتح میں لکھا ہے کہ جو عورت یہ ذکر کرے سبحان کا استغفر اللہ لا الہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت انشاءاللہ ہزار رکعتوں کا ثواب لکھیں گے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت ستر ہزار یعنی سیونٹی سیونٹی تھاؤزن گنا اس کے معاف کو فرمائیں گے سیونٹی تھاؤزن گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بڑھتے ہیں استغفار کے ہر ہر لفظ پر اللہ پاک اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے لہذا عورتیں اپنے آپ کو اس فضیلت سے محروم نہ رکھیں اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن تھوڑی دیر جتنا موقع مل جائے یہ ذکر کر لیں تو نماز کی عادت بھی باقی رہے گی اور آسانی کے ساتھ جتنا بڑا ثواب ان کو مل جائے گا الحمدللہ اب ہمارا حج کا احرام بن چکا ہے اور اللہ کے فضل سے اب ہم کو منا روانہ ہونا ہے اللہ رب العزت احرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آئندہ جو حج کے ارکان ادا کرنا ہے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے آسانی کے ساتھ آفیت کے ساتھ بغیر کسی واقعے کے اور حادثے کے پیش آئے ہوئے رب کریم اپنے کرم سے ان تمام ارکان کو سنت طریقے کے مطابق پورا کرا دے اور منا کی حاضری کو عرفات کی حاضری کو مضرفی کی حاضری کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور وہاں کی برکتوں سے بھرپور حصہ مکمل حصہ ہر حاجی کو اللہ پاک نصیب فرمائے اور ان کے توفیل میں ہم کو بھی عطا فرمائے سبحان اللّہ سبحانک اللہ کا ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزباده وزلطياته وأهل بيتي إجمعين سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين